الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة تطوب السلام وعلى سيدنا الرسول وخاتم من الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وعلى آله وصحبه المرسلين بالصفا والوفا سبحان الله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يقصبون آ من تو بللہ ہو مولا یا بل الذین کرو سلو علیہ سلو تسلی شوق شوق نہ اچھی آواز ن جنہوں دروشہ پڑھو باقی دے چپرو سلا تو سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا یار سو لالا یا سیا یا حبیب اللہ و سلام تم سلام کیا یا, یا مکی نلو بل منی والا آل کا وا سب کیا سید یا رحت بہت زیادہ سننی مسلمان پرو السلام علیکم ریزانگرامی میرے برادر محترم مار محمد نظیر احمد شاہ نے اے محفل مبارک منعقد فرمائی بندہ ناچیز وعدے کے مطابق حاضر خدمت ہوا ہے میرے برادر اکبر مولانا مجاہد اسلام محمد غلام فریف صاحب شہیدی جو کچھ جناب دے سامنے میرے بارے فرما رہے سن کے باقی کچھ حقیقت سی نو اللہ رب العالمین علماء حق جوڑے اٹھا چنا دے میرے آج تک نیمت ہال میں حق ہونا کوئی راہ نہیں پیا دوستو میں جناب کے سامنے جس موضوع تے گفتگو گا انہوں تو غور نال تو ہے سنجیدگی نال سننا ہے میں دس محرم تو کچھ تکلیف تو میں انشاءاللہ شاء اللہ دھیمی جی انداز نال جناب نو خب سنا تسا موضوع کی گہرائی ہے حقیقت بری گلوں ہے انشاءاللہ اللہ بہت کچھ ذخیرہ حاصل فرما کے جاؤ گے بہت خزانہ لے کے جاؤ گے موضوع ہے اللہ تبارک و تعالی دال دوستی دا طریقہ اور اس دا انعام اسا اکھڑے پھر اکھڑے کس کام چ پایا دل ہے لیکن ٹکانے تے نہیں तवजो है ना सही दिल है सीना है सीने विच दिल है लेकिन दिल अपने टिकाने थे नहीं मोमिन दा दिल जदों टिकाने थे आ जाए ना ते फेर मोमिन वेखने इंसान होंगे حقیقت اللہ شانظہ کانے تے آ جاوے نا پھر مومن مومنٹ تے انسان ہے حقیقت اللہ اللہ شان کا یہ مظہر ہوں سان مسلمان نو آپنی حقیقت اور طاقت دی خبر نہیں جی لگ جاوے تے پھر حیدر کرا رہے اس واسطے قبلہ ٹکانے تیان جناب دے سامنے اس موضوع کائنات خال دوستی اصل دل کا ہے آئے اے باقی جو کچھ ون ہے پیا اے سب سورت مانا ہوئے مجاز حقیقت یہ دکھ ہے وہ حقیقت جیڑی سابت ہے اصل جن ان لا لیے انہیں تین جہان اپنے تار لے تنے جہان اپنے سوار لے جن وگاڑ لیے انہیں تین جہان ہی اپنے برباد کر لے کسمیا پیا میں ایک ہندا جے پڑھی گل کرنی پڑھی کتابوں کی ایک ہوں جے سنی گل کرنی ایک ہوں ہڈ ورتی کرنی میں جناب دے سامنے ہڈ ورتیاں کر رہا ہوں. جو قرآن ہے, جو نبی شریت حقیقت اس تو باہر حقیقت کوئی نہیں باقی سب ایویں دھوکھا بازی ہے, مداری دا کھیل ہے اکھ مندر اکھ مندر جاندھ نا سی جادوگا راکھ مندر کرے نا تے بندے نو ویکھا نا لے نو کسیلے کبوترد ندرہ ہوندہ ہے کسیلے پیسہ ندرہ ہوندی شای کو نہیں جو اندے کو کوئی شای ہووے تے کنجر مداری بنے کا دے واسطے تمجھو نہیں کی تھی کہ باقی سب مداری آنا کھیل جے حقیقت ہے تے صرف حبیبِ خدا دے کھوڑ اسے واسطے فلندر لاہوری اللہ میں اقبال رحم اللہ سارا زمانہ جگ پھر پر اقبال آندہ کبلی آیا میری دل کی دوڑکیے تو تیری ذات تک پہنچ کے مکی پڑھ لیے میں نے علوم میں و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب یا رسول اللہ میں مشرق مغرب دے سارے فان علم پڑ بیٹھا وا مگر میری روح دی درد نہیں گئی روح نیڑ سے طرح لیا ہے اگو پھر ہے ملے رومی کی طرفوں دس ہر نہ اہل بیمارت کنت سوے مادرہ کے تیمارت کنت پر ما تین نہ اہل دیہات نے بیمار کیا نلائے کا ہتھ لگے نے نیم تے خطرہ جہان تین بمار کی تقبال سو مادر آمل کتاب کی طرفہ یہ ساری کتاب دی ماں آئے. اگلے دن اخبار کی اس آخر دا مطلب بیان کردیا اس سوے مادر آ سو مادر آدر کہڑی وہ مادر ملت جن تصا آج کل آخ دوں ترا بٹا بہ جائے اقبال دی روح چیخ اٹھی ہونی ہے بئی ماں میرے شیر کدر موڑ کے لیا زالما میں مادر آخ قرآن نو کیونکہ قرآن ام الكتاب تمام کتابان دی اصل ہے مہندی گل کیتی ہے تو اور دا اور پا دے ٹور پہ پر قبلہ قصور <خصور> آخدہ ہے نا آخدہ قصور درخ غورنال سمجھا جے اس واسطے میں جناب دے سامنے اس حقیقت بھری کتاب چا سنا یارو میرا ہر کتاب تو ایمان اٹھ گیا جے میں کسمیا پیار صرف جڑیا تو اس کتاب سے جڑی یا اس کتاب جیڑی اس کتاب دے موافق ہوئے جی گل یہ رلدی کتاب میں تے بھی ایمان رکھنا پھر ہویا او تے حقیقت تے ہی ہویا نا باقی ہر پاس میرا تی جی کردان جدو اس قرآن کی ایک کائت پڑھنا نہ رب رحمان دی تو بس میرا جی کردہ میزمانہ چھڑ دیا اس کتاب ایک نکولا سی کے بنا کے سینے وال بنیا پھر بس تردیا دی زیارت مکر رب یارو او ایک دنیا دار تھندار بولے نہ تھندار تے سارے پاسوں تیرے دماغ بے کن ڈورے ہو جان جانے ایک تھندار دی گل لگے ہو سراپا کن بن جائے بد بختی ساری رب بولی کسے کسی پاسے کن کریے خدا دی قسم کر گیا نہ میں تے اس رب غیب الغیب کے ظہور تے سدکے یہ ناز ادا سان ولڑے دے ہن باعث عشق اولڑے دے تو اے ویخ جڑا نہیں دسدہ وہ ظاہر کے میں ہو جائے دسدہ نہیں لیکن ظاہر کے, کے میں ہو جائے اپنی کلام دے روپچ قدی مصطفیٰ دے رنگچ ذراکھنا سبحان اللہ تو اس غیب الغیب ذات نے ظہور تے ترمایا تجلا فرمایا, ہے، تجلہ فرمایا ہے، پر ساری ہونے یہ بد نصیبی تے خوش نصیبی اپنی کہ جی اس کلام نال یاری لگ جائے زراخ سی سبحان اللہ غور نال سمجھنا کبلا گزارے شے موضوع اللہ نال دوستی لاو طریقہ اور اس کا انعام کٹیا میں اللہ دے قرآن چو اس قرآن چو تو میں ایک مثال جناب سمجھا دیا اللہ فرماندہ ان فی لمن کا ن لو او السم آواہ ہوا شہید فرمایا قرآن چ نصیحت ہے اس بندے آستے جیڑا دل والا ہے जेड़ा लिमन कान न लहू कल बुन जेड़ा दिल वाल है तुश आखोगे यार हर बंद दिल आला कोई बंदा भी बगैर दिल तो हो सद कि बुला कुत्त भी दिल होंगे दिल सुरांच भी अल्लाह ने रखे ने तू मज गांसी बाफ करना उनके अंदर भी दिल है कि नहीं लेकिन नहीं हे दिल دل ہو تے غلام فرید کوٹ مٹھن والے دا دل ہو رہے توجہ ہے سی دوسرا رب فرماندہ یا تے دل لالا ہویحت پھر قرآن دی ہے الکسما وہو شہید حاضر ہو کے کن لا کے سنے گل باقی ٹھیک ہے گل نا ہو کسے بندے نو پوچھو کچھ سمجھ آئی ہے نہیں سی میرا خیال کسی ہور پاس ہوں وہ قرآن کی سمجھ آئے نصیحت کیوں کی حاصل کرنی ہے جڑا بیٹھا اتے ہوئے تھے حاضرے حاضر خیال ہو رہی مینارے پاکستان پا پھر یا سلطان راہی دی فلم دا ایک ڈراپ جہا زی نچایا کھڑا ہی سین پورا او گمیا بیٹھا ہے اس گیا بیٹھا اس دی زمین کی زمین بارش وسے درب کیوں نہ ہوگئے زمین ہوتری ابا پچھے بارش نال گلاب دے پھول ویوگ اگ توجہ ہے کہنا اس واسطے ذرا نال سمجھے سو انشاءاللہ اللہ بڑا کچھ حاصل فرماؤ گے اللہ نال یاری اصل یاری باقی سب ہے کوئی یاری نہیں یہ سب نا مراد دکھے باغ ایو دنیا پاگل بنا ہے ہوں سونے رب نال یاری لاو طریقہ سمجھو لفظ زبان تایاو صرف دو لفظ نے سنگت رب نال لاونی تو لفظ کن نے تفصیل کر سو لاک نبیا دی زندگی لفظ زبان تایاواں دو تفسیر کرا تے سوا لاک نبیان دی زندگی او دو کی دی سو لکھ صحابہ دی زندگی دو لفظاں دی تفسیر پاک حسین دی شہادت انہوں دو لفظ دی تفصیل پنجابی ساری اج مثال دے سو ہترسا سر گنڈ سمجھ آئی نے وہ سر گھڈ والی گل ہی لفظ نے ایک لفظ ایمان دوسرا لفظ تقویٰ ایمان تھے کئی بیلی گل کر رہے سن تو وضو سمجھا رہے سن کوئی نماز پہ, دا سی. نماز پہ سمجھا سی میں وضو نماز کہ سمجھاوا جنو ایمان سمجھ آ انہوں نماز آپ سمجھ آ جے ایمان تو فارے گئے نہ مراد سجدہ جو پیا کرتا نا سمی نہ مراد اللہ دی بارگاہ چ لانت لے کے اٹھ سکدا ہے رحمت نہیں لے مومن مومن خدا دی قسم کر کے نا مومن دیاں دو رکاطا بے ایمان دیاں کروڑا نالوں چنگیاں فلاک سبحان اللہ ایمان تے تقوی دو لفظ نے سائیں ایمان نو سمجھو ایسے ادھر ویخیا جے میں بڑا ملک پھردہ رہنا روزانہ کسی نہ کسی جات تکریر کرنی ہوں دی. تماشے وہدا رہنا ناتخاں کفر بکے ناتے ایک ہزار کا مجمع ہوئے ایک بندہ بچو نہیں اٹھتا ہوئے کفر پہ بکنا جدوں بھی سنن سبحان اللہ او کفر پیا سبحان اللہ میں حیران میں بیٹھا کار گڈی ویکھیا ایک میٹر لگا ہے گڈی گرم ہوئے تے سوئی دسدی گی ٹھنڈی تے سوئی دسدی میں او گڈی گرم ٹھنڈی سوئی دس دئی پر سڈے ایمان دا میٹر ایڈا ہی مکیا پیا کفر کا پتا لگ دی سوئی نہیں دی نہ ادے جناب تیے تھی سوئی نہ کھڑکے بےمانی تھی سوئی نہ کڑکے کوفرے تا بھی خوئی نہ کڑکے ہر تابوت کے ساتھ یا حسین کہنا کسی مومن کا کام نہیں منافق کا کام ہے جڑا مومن نہیں اندر سوئی ضرور او دے دل دے اندر کھڑک جائے گی گل اے گل دا دل فیصلہ کرے گا اے گل ایمان والی اے کفر پیا بکد تبج نہیں اس واسطے میرا کسور نہیں میں اس قوم ایمان کی فکر رکھ کے جوڑن تے رب پر وسیلہ تے کو ضرور بنا نا وسیلہ میں سامنے ایمان تے تکوا دو ہی چیزاں اللہ یاری دو چیزاں تیرے سامنے تشریح گا۔ آخر تھوڑا جا ام درساگا سے اجازت چاہا گا گل سمجھ آ رہی نہیں میری ہوں کملا پہلی ایمان درساں دس دیا ایمان اے اے اے اے اے اے ایمان دے نور دا کی پوچھنا خدا دی قسم کر کے آنا اللہ کڑا نج فرما فرمایا ہوا مئیو مم بلا کلبا اللہ فرما جڑا بندہ رب تے ایمان لیا اللہ دل ہدایت دے دے گا توجہ نہیں دوسرے مقام تلہ فرما دوجے مقام دے کے ایمان دی گل کی ابھی تکوے دارے کیلاج ہلو اللہ الہ ہے جڑا بندہ پرہیز ہے متقی کی ہے پرہیدگار بنتا ہے अल्लाह फरमा वास्ते मैं हक के बाद फर्क कर नूर दे देना दे हकते बातिल फर्क कर दावे खुदा दसम करके आना जिस बंदे इस जहान चेखे आंता अंदर परेशान आंदा किधर जावा मौली जी समझ नहीं लगती سہ میرا دل نہیں فیصلہ کردا کون سچا تے جھوٹا حق کی تے باطل کیجنا آخ انو آخ جا کلما نویں سروں پڑ توبہ کر رب تو سوال کر یا مولا مانتا فرما جدو نور مل جاوے گا تینو حق باطل دا فرق بھی سمجھ آ گا مولوی کول پچھن دی لڑ نہیں کلندر اقبال بولے سنا دیا اک بال ہے اے مرسلم اپ دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ اے مرسلم اپ دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ اے مرسلم اپ ن دل سے پوچ پوچھ ملا سے ن پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم توجہ نہیں دیا نبی سہی د اس ہفتے کل افتا کل مفتون مفتی بھاوے فتوا دے من تو دل تو فتوا پوچھو اپنے دل تو فتوا فتو پوچھے معلوم ہویا جر مومن خالص ہوا دل مفتی ہے دل مفتی ہے جی دل فتوا دے چھوڑ گے سمے مفتی اندر دا ماری بیٹھی نام بھی ہوں جی کول جائے گا فتوا پوچھنے نے بھی انہیں پٹھا بہ خدا بھی قسم کر کے آنا ادر ویخ میں سال تیرے سامنے دینا ایک پاسے حضرت بلال حضرت بلال دے سامنے ایک پاسے ابو جال ایک پاس رسول اللہ نے ابو جہل آخد میں سچا نبی پاک فرما نے میں سچا ایمان نار دس حضرت بلال نو کنے دسیا سی رسول اللہ سچے توجہ نہیں ہوئی جان بے حضرت بلال نو آخیا سی ابو جہل جی رسول اللہ جی گل موج بھی موجد موجدہ تو ابو جہل بھی ویچی خراجر دل نہیں پہ فیصلہ کر دو رسول اللہ دی. جے جل آخ موجود بھی تے ابو جہل بھی ویسی فلا اس کنجر دا دل نہیں پہ فیصلہ کرتا معلوم ہوا بلال دا مفتی اندر دا زندہ سی جس فیصلہ کیتا کیا روخی مبارک اے حق سچ پیا فرمان یہ جھوٹا ہے بس جدو تیرا میرا دل اس میں یار تے اپڑ گیا سمجھی منزل تیرے سوا قدم تئی توجہ نہیں کی ایمان بھی گل سمجھ میں اس بنیاد تے جیبے بھی جاوا بولنا ہوا ایمان کی خلاصا دسنا رب وح لا شریق مولا دے پاک محبوب جو تین احکام لے کے آئے نے سب نو نال قبول کرنا ایمان ہے توجہ نہیں کی جو حقام مردان دے بارے عورتوں دے بارے بچیاں دے بارے مردیاں دے بارے زندہ دے بادشاہ دارے دے بارے دے بارے پیروں دے بارے, بارے،, بارے، ہر ایک دے بارے جو مستفا حکم لے کے آئے ناریا دل نال مننا زبان نال اقرار کرنا تعظیم نال کیونکہ توہین نال مننا کوئی مننا نہیں میں مثال دینا کوئی بندہ کسے نو پوچھ یا فلانا تیرا پیو ہے وہ آ جی میرے والد محترم نے ہوں ابا بھی تھر جائے گا پیراں تک کہ پتر مینو منیا جی وہ پوچھے ہوئے تیرا ابا ہے وہ اگے, اگے آخ پیو یا, ہو پی ہو یا. इमानस हूं प्यों लत्त तक नवा तक सड़ जाएगा कि नहीं उस आखना तेरा खाना खराब होंगा ना ही मन चंगा ही चंगा मनिया मन तो साड़ दिता ही पैर तक तवजो नहीं की दूसरे लफजा चा समझावा आखदा तेरा उस्ताद میرے رنگ ہی آ استاد یا میرے ورگا ہی استاد آ استاد آخنا وہ نہ مراد آ پاو مائ جی سا تینو اپنے ورگا ادھر آنا استاد ادھر آنا میرے ورگ ہی ادھر آنا میرا پیو ہے ادھر آنا وہ میرے ورگ ہی پیو آ میرا معلوم ہویا ماسا بھی توہین آفل آ جائے تو مننا نہ مننا مننا وہی جڑا پورا نال ہوئے. تے، تے اے حکم مننا کی مننا قبول کرنا سچ قبول کرنا وا, مننا وا, تسلیم کرنا وا انکار نہاق نہ کیڑے نہ کٹے ایسے گل پچھوں شیطان دا امتحان ہو جی مت آخ عبادت اس بڑی سی رب وحدہ ہلا شریک مولا نے حکم نال ازمایا میرے حکم نبول کردہ ہے کہ نہیں کرتا اور بالخصوص امتحان اس حکم حکمتان کیوں اقل جی دے خلاف چلن لگ پکل آخ یار اس حکم نو مننا سلیمان ہے توجہ نہیں کیا. اللہ سو نے اپنی عبادت دا دکھا سی شیطان کردہ رہا ایک دن بھی کنجر نہیں اڑیا ایک دن ازار سال جو رب نو سجدہ تو لگا رہا لیکن رب نے فرمایا آدم ن سجدہ کر ہوں اتے وہی ہو اقل جڑی سی نا وہ اڑ گئی تینو منستے تو مینو دیر نہیں سی لگتی سجدے ویچ کی راز ہونا یہ سجدے کا اج کی ہے اپنے تھوڑے کرای نہیں پہلو بارے حکم پیا کرکڑ من نہیں من تعو رب منہدہ سد کے جا تدم دھیان ہے توتوں بھی آخر کر دیا تو مینو جانور آخ میں سر جھکا دیا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ اقبال لاند عقل ہی مرد یہ ایک د تنقید کٹ کیڑے کیوں چوں کیسے وجہ کیا ہے یہ پرانا فلسفی سب تو پہلا دان شیطانوں نے سب تو پہلا سینس دان کونے اس مٹی تے نگاہ رکھی تے ریسرچ کیتی تی کہن لگا مٹی کی تھے تے عد کی تھے اس مادے نو ویکھیا تے مخلوق دے نگاہ رکھی خالق نو نہیں ویکھیا अला ने उनका इथे इम्तिहान लिया मारिया गया जेड़ा जबरील सीने वेख्या बनया तो बनिया असलीयत की ए, ते मेरी असलीय की उन्हें श्रीसरच आले पासे गया ही नहीं शह वेखी है सुनिया तेरा हुक्म आवे जबरील सिर क्यों ना झुकावे جبریلے امین سر جکایا رب سونے لانا دکھتا پولیس سے گالج چپا حضرت موسال سلام کو آیا آدھا <سؤال> سرکار میری معافی صورت بھی ہے رب اگے آگر نہیں کرتے جی چا کر جناب کلیم کیتی یا اللہ اوے ہے اللہ نے فرمایا کلیم ساری شرط پرانی اے آدم دی قبر نو سجدہ نجدہ چکر آپ معاف کر دوں جو ہے کوئی نہ صحیح اچھا بے گل سنو تو سٹ لوگ بیٹھے نے ترسا ڈگا لین جاؤ نا ایجن داند آخ یا گھوڑا لینا جاؤ اڑی کرے اڑی گند ریت گٹا کڑا ہوں توجہ نہیں تے کو اڑی والا داند قبول کرنی رب کو اڑی والا بندہ قبول کرنا اڑی نہ کرے بس میرا حکم آوے تے آئے تو کر بلا اے نہ دیکھے بن سی کیا اے نہ دیکھے تھی سی کیا. اے نہ دیکھے حکم کیسا ہے کیا لگے گا نا پھر اڑی اے ہو جا سکایا ہوے جدر رخ کرے दौड़ता जा रब ने फरमाया मूसा तेन आखो सा शरत प्राणी हम चक कबर नजदा कर देने। ओ लगा वह चौधरी सी पूरे दिन का भला हो सक लगा लोही मुड़ जे मन बैठा मैं जिंदे नहीं किया अज तू मु ہو ایمان درس رب نے حکم نال ازمایا کہ نہیں تو خصوص حکم اس نال جیس حکم ازمایا ہے دے اس حکم منن دے اتے اقل اڑی ہے اقبال ہے اقل قربان ن پا پیشے مستفا وہ کملی والے اگوں اقل قربان آو، کر آو، سبعان اللہ، سبعان اللہ، ارے کرے والے تیری دنیا میں پریشان رہے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے کبلا یہ ہے ایمان کوئی خلل نہ دل کی تصدیق نے پوری تعظیم نہ आखो ना सुबह अल्लाह ईमान तो बाद दूसरी शाय वक्त थोड़ा मुताबिक मैं जनाब दे सामने वजाहत करना दूसरी शायद तक्वा बोलो की जड़े चौल खाने बेली बैठे आसमे खरे आठना चाहते ने हने उठ जाओ इस मजमे चो फिर कोई ना उठे جنا چول کھانے نے فورن نکل جائے اتو جی لے کے جڑے اتنے تقریر سننا جی وہ تسلی بوجھ آ گئی ساری قوم سیانے آدھے نے خربوجا خربوجے ویک کے رنگ وٹاؤں <laughs> گورے نالے بنو رنگ نہ وٹاوے تدت وٹا چڑد کہ ایک نو دوجہ نو پہن دی ویکنا دجے نکی ودوبی پہ جانی <laughs> یہ نال خوراک پہ جانی ہے سمجھ آئی نہیں اس واسطے ہوں جنہیں نکلنا ہو جی لے کے بالکل چپ کر کے نکل جائے تو جن سننا وہ تسلی نال سنو تو پھر گل سمجھ آئے دوسری شہ کبلا تکوا ہے کی تکوے کا مانا ہوں پرہیز متکی کا مانا ہوں پرہیزگار پرہیز ہمیشہ کہڑی شہد تو ہوں حکیم کوج لینا جی نا وہ موزی تے نقصان دہ شاید تو پرہیز کا دسد فائدے مند چیز تو پرہیز الٹا آخد آ خوراک چنگی اے ایے کھا کھا لیکن جب نقصان آئے نا وہ آدھے نیڑے جے گیا تے پھر میرے کو دوائی نا لو بڑا ہی چمڑ حکیم ہوں جیڑا مند تو روک لے جب ایک دے کوڑ ایک بندے کہ جی ڈاکٹر صاحب کو مریض گیا بندے گئے انہاں نے جی سڈا مریض ہے ٹٹیاں لگیاں نے جانا پانی بند کر دیا گئے انہاں پانی بند کر دیر ہوئی تے مریض اور رہی اگر تر گئے ہوں وارس آئے ڈاکٹر صاحب کو آخیا ڈاکٹر صاحب बंदा तो मर गया उस आखे पानी तो नहीं सी दिता उन्हें आखे नहीं जी पानी को नहीं दिता कहण लगा बहुत अच्छा है। जे पानी दें पता नहीं की हो जाना बंदा तुर गया जे पानी देंदो तो पता नहीं एक बला डाक्टर तकीम एक मेरे जान का घाटा ही होंगे ने جہا حکیم کامل او موزی ہے مفید شے نہیں روکتا ہوں جسم دے بھی معالج نے لودر تینو تھا تھا تے ڈاکٹر حکیم دس گے یہ جسم دے علاج کرنے والے نہیں روح کا علاج کرنے والا مدینے کا تاجدار ذات کریم نے فائدے مند چیزوں دا حکم فرمایا ہے کرو موزی چیزاں جڑیاں برباد کرنا والی نے تیری میری روح نرمایا اندر نڑے نہ جائیں توجہ نہیں کیونکہ موزی چیزاں تو آقا نے روکیا روک یاد رکھنا جسم دی اصلاح روح دے علاج تو بغیر ممکن ہی <tl -galde> <Jessa> <hove> oda jasm, oda jasm, نہیں پکی اتل گل جائے جس بندے دی روح بابے فرید ورگی ایمان ہومان دس ہوئے دا جسم او ظاہر جسم سیدے پاسے رہے گا کہ نہیں اصل روح سدھی ہوئی ہے جسم سیدا ہوا جی روح ادر ہولطان رائے والی سمجھو نہیں جس روح ہومی نہیں جسم بھی کمی نہ پاک دا تین جڑا آئی ہے نا اور روح دی اصلاح سلاحت آ ہے دی... سن جسم مٹی اچ ختم ہو روح ختم نہیں ہوتی میں ایک کرن لگا توجہ ہے جسم مٹی رل کے ختم ہو جتم روح ختم روح ختم. روح ختم نہیں ہو سکتی جڑا دی روح بھی سلاح واسطے دنیا مک دین ختم نہیں ہو سکتا اس دین مٹاوا لالا مٹ سک یار تر تلوار لے بندے در ٹوٹے جسم نوٹے کر کے سچ دےما بڑا کے لیکن تو روہ دے اتنے تلوار نہیں چلا سکتا روح دے اے تلوار اور یہ نظام ختم ہو تو کسی سائنسدان کا ختم ہو جو جس کا تعلق صرف جسم سے ہے جیسے جسم فانی ہے اسی طرح جسم کے ساتھ تعلق رکھنے والا نظام بھی فانی ہے یہ تمام نظام اجڑ سکتا ہے نبی کے دین کا نظام ہمیشہ قائم رہتا ہے دیکھو گل ودی ودی ود جانی ہے میں سمیٹا تل اصل سمجھاوا دراک سبحان اللہ اور قبلہ گل آ گئی پرہیز دی نبی دی شریعت صرف دو کم مہدنال جڑ دی ہے کئی کم ایسے نے جنا دے کرنے دا حکوم ہے کئی ایسے نے جتوں پرہے دے اینج سمجھ لے جیویں علاج جسم دے اصول لے نا اینج نبی پاک دے دین دے علاج مبارک دے اصول ہے کوج دا فرمایا ہے کرو تو کوج دا فرمایا ہے نہ کرو ہوں سن پر ہزور ایسی بنیادی چیز جنہوں اسا تکوا آنے تکوا ایسی بنیادی شے ہے رب دا ذکر ہر شہ کر کریں اے پتھر وٹے روڑے درختوں دے پتے جانور ہر شہ رب دا ذکر دیئے। لیکن میں تی سمجھانا کہ تقوا کنی بنیاد دے اللہ دوستی لاون چخل کن ذکر تسبیح ہر شہ کرے سب حاللہ ما فص سبا وما اللہ فرمیندے ہر شہر زمین آسمان آی اللہ تسبی کر دی تسبیح ذکر اللہ اللہ, اللہ کر دی لیکن میں پوچھنا کیا پتھر اللہ دلی اینجو ہے کوئی پتھر چوک کے وکھا ہوئے پتھر اللہ کا ولی پیا کوئی کھوتا اللہ کا ولی ہے کوئی باندر ذکر کرتے تو ولی کو نہیں تو اگر اللہ دوستی اور ولایت اوے محض فقط یادِ خدا اور ذکر لاؤ پیروت دی ہر شئے اللہ دی ولی ہوے پر مہت دیکھنا جو ولی اللہ نے آتھیا ہے تو فرید ور گیا نو آتھیا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوفن عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ فرماؤں دا خبردار سن لو اللہ دے ولیاں نو خوف تے غم توجہ فرماؤں خوف تے غم کوئی نہیں معلوم ہو جا ولی اوہی بنے گا جد پہل غم توف ہوں لیکن جد رب نال یاری لگ لگتی غم توفی <تصفح> <سمجھوں نہیں کیسے تصفح> پتر <ویچنا> غم ہے <تصفح> نہ <نا> خوف ہے وہ سلاحیت ہی نہیں رکھتے ان کابلیاتی نہیں ایسے واسطے اللہ نے انہا نو ولی بنایا ہی نہیں ولی تے پاک حسین ورگیا نو بنایا ہے جتھے صلاحیت ہوئے قابلیت ہوے خوف دے غم دی پھر جدو رب اپنا بنایا ہے لاکھ یدید مقابلے چہین پر حسین نو غم خوف نہیں توجہ نہیں نہ پتھر پوتر توجہ نہیں کی گم آ کوئی شہ ہتھوں خس جائے پتھر پتر دھی نہ عزت توجہ نہیں کیتی مینو یہاں میرے جا کے اللہ تو جنا عشق سمندر پیتے نے توڑے جو دریا نوشن توڑے جو دریا نوشن پر جوش تھی ہیں خاجہ فرید فرمے دے توڑے جو دریا نو شہن پورجوش تھی خاموشہ اثرار دے سر شہن سامت رہن مارے اللہ ہوں گل سمجھی گل اتو ٹوری خوف غم دنیا دا اے صلاحیت رکھیے قابلیت صرف انسان کہا دے بچ کھیر جدو رابدہ بندہ سنگی رابدہ بندہ یار پھر سونا آکھ دے ہون دل فقیرہ غام بھی سادہ تے خوف بھی اور دھی پوتر بھی بھول جا گا برادری بھول جا توجہ نہیں کی فر تے ہوں پتھر اللہ دے ولی توجہ نہیں کی پتھر اللہ دے ولی جانور اللہ دے ولی ولی اے تے بابا فرید فری دے دتا تے خاجا جمری ہے हूं सवाल उठद जिकिर गदा भी करे जिक्र पत्थर भी करे जिक्र वट्टे भी कर जिक्र दरख्त भी करी नहीं तस्बी ए कर तस्बी एना फिर चौवी घंटे मौला दाद च र चौवी घंटे याद पर वली अल्लाह दे नहीं हम सवाल उठदिश्तिया دس ولایت پھر کیڑی تصبیر نال دسبی ولایت نہیں ذکر ولایت نہیں پھر اللہ دی دوستی تے ولایت ہے کہڑی شہ ن اللہ منو وکانو جت اللہ قرآن فرمیندے ایمان والے پرہیز والے اے ہوئی میرے ولین اے ساری کائنات پرہیز تے تکوے والی گل تو خالی اے, اے دولت نصیب اے حضرت انسان کسے نصیب والے نو نصیب اے جدوں اے پرہیزگار بندے جتوں رب روکیا ہے اوٹھوں رک جاندہ ہے بھاوے برادری نراض ہووے بھاوے رشتہ یزیدہ توٹ جاوے جتوں یار نے منع فرمایا ہے اوٹھوں رک جاوے بھاوے مدینہ چھڑنا پہ جاوے چھڑ دے ہوئے مکہ قربان کرنا ہووے کر دے وے، وطن چھوڑنا پو چھوڑ دے وے، پردے سے پوے، رول جاوے وسنا پو رک روکے دے پرہیز فرق ماسا بھی نہ آپ چل کا بھی پتا لگ جاوے گا پیر بنتے نہیں مل تسبی نال سمجھے ایک ہزار تسبی دے من کے ہوسبی مدینے ہوسول لا تایا ہو سم دے خوہ دیکھا کے آیا ہو تسبی پھیرے پر جتوں نبیر سرکار نے منا فرمایا جتوں پرہیز ہلور نے دسی آئی جی نہیں کردہ ہر من کا رب تو دور تے کر تک اللہ دا ولی بن سکدا نہیں بلی ادو ہی بنے گا جدو پرہیز حسین والی ہوئی سلطان لار فی ن فرما نے تسبی ग्यारा दिल ना फिरिया की लै नहीं तस्वीर फड़के ऊलम पढ़िया पर अदब ना सिखिया की लै नहीं इल्मो पड़के चिल्ला कटे पर को ना खतया की लै नहीं चिलया पड़के جاگ بینا دود جمد نئی باہو بھاوے لال ہوں ونی کڑ کڑ کے او सुबह अल खे बंद तवजो न सु तू अज समझी खड़ा सिर तग वी हो रब का यार बन गया सुथण गिटिया तो उल्लाह का वली बन गया झोले व्डे होवान लुकिया हथ लुक जा اللہ دا ولی بن گیا ہے. مسجد وڈی ساری پائی بیٹھا ہوسبی کڑکار ہوئی تسبی ہوں ایک سائنسی تسبی بھی آئی ہاں جہی آکوی نہیں آتی ڈاکی او ڈھاک آگے پیچھے پچھے جیتان بیٹھا اے ہوں پتہ نہیں بھی حساب پیچھوں کاروبار دیا تین جا بیٹھے یا نا مراد لال تسری مڑ کے پیٹے کملا آخو نا سبحا بابا ننگر بیٹھے باہ دل نیگر ہوا دل نی گر ہوجو راک نہ میں اگلے دن شوجہباد پہ جاگن چ بیٹھے گل کی تے بابا ایک بیٹھا وہ آدھا مول صاحب گلا ٹھیک نے میرا پتر ایفے کر گیا مینو آبا تڈے معیار کا پیو ہی نہیں بابا تیزار کا پیو ہی نہیں اور پتہ نہیں پترا نزار کا پیو کہنا چاہ جا کوئی خردا پیو ہو میزار کا ہونا یہ پر ہاں یہ واقعی بچارے میزار نہیں کیونکہ میزارے ہے اتر نسل بیٹھی میزارے یہوی پیار تھے اے ابا تھیا میزارے مستفا ت ہوں رلدی تو نہیں پوتر منہ پیو دا جو کہنا دعا کرو شالا چھ میں پیو ہوں نا چنگا سیاح تو آر تنا اصا تیرے مزار در اور تو دکھ آسان جنس سڈے مزار دی نہیں ضلع شوخو پورے چنا ضلع شوخو پورے ادر ایک جمیدار جٹ جا بندہ ہے مربع کا مالک ان کا پتر میرے آدھا جانا فیوس کی اس آخر میرا پیو ایلان کردہ اصا چھ پا میرا پیو ایلان کردہ آخو یارو تن تن ان پڑھ چھ پڑے لکھے میرے پتر لے جاؤ ایماندار تین پیو ملا سکنا تن لے مین گاٹا قبول چھی پڑھے لکھے کھوتے میرے تو مگر لو نو لے جاؤ شا دعا کرب ان بزرگوں دے سائے سڈے سرہ تک قائم قسم کر پاک چیٹی دا احترام کرنا اللہ دا احترام کرنا اللہ اقبال آدھو تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خود تیری مسلمان کیوں نہیں بس ہے تقدیر تو خود تقدیر جذبہ کیوں نہیں ہے؟ بابا ہر گل میں اتفاق نہیں رکھتا گل سچی مننی پڑی سچی گل وے سمندر میں طوفان ہوتے ہیں سمندر میں موجیں ہوتی ہیں دریا دیا موجاں چھوٹیاں ہو سمندر دیا آ, سمندر دے پورے جہاز پلٹا کہنا بھلا اس بدر آکھنا سبحان اللہ پڑ فرما لے خالی تسبی پھیرن ولایت لبھی جبے کبے لبھی وے چہرے نور پیا نور کٹ رنگ ہو جے چٹا رنگ ہو چمکدہ تے پپو پیر پپو ہے صحیح تو بلا انگریز وڈے پیر جو ڈھٹے پپو پا میں کہے مونج کو تے کو میں کو نور دا کوئی پتا کہنی تو میں نور سمجھ بھی ہے جو پپو پی رہوے تے نور جہی کو آ تے بلال کو کیا کی سے تو بلال بے نور آئی بولا تے کو میں کو نور سمجھ نہیں اندار اور ہے در میں تے نو دسنا فخر ولایت رب دی سنگت دوستی ایک پرہیز آخ گا چشتی پہلا سلطان باہو شیر سنا جائی سنا ہے توجہ فرمان رسول اللہ سن آقا نے فرمایا من اتا اللہ قدر اکتا جس بندے اللہ کا حکم من اس چلیا بیٹھا اے بندہ پاو چپ بھی ہوئے تمولہ کی یاد چیٹھا من اسد ناسے وئن کان نہ کار ہم مصبھا جن نے اللہ دی فرمانی کی تھی جتھوں رب فرمایا ہے پر پرہیز کر اے نہیں کرتا وہی کم کرتا ہے پیا مردے پیا تے پھر نبی پاک فرماندے ہیں قران جو پڑھدا ہوئے تے رب کو بھولیا <تصفح> وئن کان نہ کاریا قرآن رہے کہا قرآن پہ رب نئے پھر بھی رب نیا ادور د فرمان سمجھ آیا نہیں کوئی نہ آ, آ نہیں جے نبی شریعت تے ہے پورا تسبی نہ بھی آقا نے فرمایا اے یاد خدا بیٹھا ہے بلکہ انج ہوے جے ہو حضور دی شریعت تے پورا پھر اے سر مبارک تی چوٹی تو لے کے میرے علی کون بھی واگو پیران دے نو تک سراپا ذکر خدا بن جائے یہ سراپا ذکر ہے خدائی سبحان اللہ اینو ویکھن نال مولا یاد آوندا اے رب دی یاد تازہ ہو جاندی اے درویش حضرت مولا علی سرکار دی جنگ ہو رہی سبحان خارجیاں دے نال خارجیاں دے نال انہوں نے ہاتھ وچ قران پڑھے ہوئے سن تا کلی نے تلوار پڑی ہوئی سی لوگانو گو قرآن سادنا سادنا لگو میرے پاک علی نے فرمایا ہاتا قرآن سام تو آنا قرآن نا تک او قرآن خاموش علی اللہ کا بولدہ قرآن اے فرمایا چپ قرآن میں علی رب دولدا قرآن جو علی دھگا قرآن دے مطابق کاروبار قرآن دے مطابق سر مبارک دا چوٹی تو لے کے پیرا تک ظاہر وی قرآن دے مطابق دل وی قرآن دے جدوں اے رنگیا گیا جتھے پرہیز رب دسی علی ابے پوری کیتی ہن اج یہ دعوی پیا فرماندہ یہ اے چوپے چوپ تڈے کول آ ہے پر بولدہ قرآن حق تو جدا نہیں ہو سکتا بعد مذہب بھی اپنے گھر چ رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا یہ نوشیا اپنے گھر چ رکھے وہ گھر چ رکھے مرد اپنے گھر چ رکھے یہودی اپنے گھر چ رکھے عیسائی اپنے گھر چ رکھے سکھ اپنے گھر چ رکھے کتریاں گھر قرآن پہ یہ خاموش خاموش قرآن ہر کسی کے گھر میں آ سکتا ہے پر علی جیسا بولتا قرآن کسی حق والے کے گھر میں آ سکتا ہے توجو نہیں توجہ نہیں کی خدا وہ بولتا قرآن کسی باطل کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا اسی واسطے رب فرمایا ہے میرے تو منگ یا اللہ راہ ام والا بخا اسلام قرآن دے نہیں فرمایا یا لاہ قرآن داہ وقا کیوں رب ن پتا قرآ مذہب کافر بھی ہاتھ چکی پھر حدیث بھی پڑھنگے پڑھا بھی صحیح یہ جدھر مردی چکی پھرنگ گے اس قرآن کا نا اللہ یہ سرا تل مستفیما سیدا راہ پر گل مکائی نہیں چنگے چاندانی سیانے بندے کو پوچھو نہ راہ یار فلانے پاس جنا پانی پاسوں چھوٹا ہونا یا راہ کیڑا سا ہونا ہوں ایک یار بالکل سیدا پہ لگا جائے راہ راہ جسن کامل تو پتا کی آئی جس آ رہا سن تو راہ سن دس آخر تیسرا موڑ آئے گا بوڑ دو گے ہو دو بوٹا تو تسا خبے ہاتھ مڑنا پھر باہر دے اناف دکھنا رب راہ دسن والے کامل اس واسطے اس کمی چھڈی نہیں خالی انج نہیں آتھے سیدھا رہا نال اوپر دسیا بھی سوں ایتھے او کام راہ سیدھی جے دے تے ویکھیں ایتھے بورڈ لگے نہیں جے دے تے اس راہ دے اوپر میرے علی بیٹھے اے اے اے نشان لگے کھلے نہیں ان نشانے راہ سیدا آئی گل سمجھی راہ سی گل سارے کردے نہیں پر یار کے نشانہ گل کوئی کوئی توجہ اس سونے کے نشان کی گل رب نتا ملبا پر سبھا لگا تے میں تین مثال دینا قرآن یزید گھر چی پر حسین نجا سکے توجہ نہیں حسین یزید جا سکے تل ماریا سو زور لایا سو مزا لے جاسا حسین اپنے گھر روک کرا سکے سکیا توجہ نہیں ہوں پاک نبی سرکار نے فرمایا میرے پاک علی نے فرمایا چپ چوپ قرآن میں بولدا قرآن میں اگلے دن پڑھ رہا سام علی پاک دی جنگ ہو رہی کافر اسی جلدہ دی کتاب میرے کول پی جسے حوالے جنگ کر دیا کافر آخدا ہے علی منو تلوار دے پاک کلی تلواروں بیل چھٹ دتی آندا علی لگ ہے تیرے کل عقل کوئی نہیں میدان لگا کھڑے جنگ ہوندی ہے پئی دشمن دے ہتھ چتھ یار دے دتائی آپ خالی ا تھو کھڑے پاک کلی نے فرمایا اے وہ میں بے عقل نہیں علی دل گوارا ہی نہیں کیتا سوالی خالی مڑ جائے علی کول سوال کرے پورا نہ کرے میرا دل گوارا نہیں ہوں اس اگلے بے وقوف پتہ نہیں سی جڑی ہوں تلوار علی ماری آئی سٹ پچا نہیں سکے گا کدمی جگ پیا کلمہ چا پڑھا سی خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما اس پرہیز نال سنگت ایسے نال رب سونے دی دوستی دوست آئی नबी पाक ने फरमाया जड़ा हजूर अल्लाह के हकम से चलता है वो बंदा चुप भी बैठा हो अल्लाह की याद सरापा जिक्ररापा याद है खुदा समझी ओखना भी इबादत तवजो नहीं की आग सुबह अल्लाह देखना भी इबादत है او زیارت عباد سراپائی عبادت سراپا ذکر خدا جنہیں حضور شریعت متحرت امل پورا جنہیں پرہیز تکا دے سارے تکوے دورے فرمائے تکھے گا چشتیا پرہیز کہڑی شاید سمجھا دیا ہاں کوئی موضوع شاید دس آخر پبلاموی شہر سن کوفر تو پرہیل شرک تو پرہیل بد مذہبی تو پرہیلیا پہلے سنتوا جماعت کے عقید تو علاوہ ہر عقید تو پرہیل یہ پہلی شہی پرہیز اس بعد ہر گناہ تو پرہیز بے حیائی تو پرہیز بے غیرتی تو پرہیز شرمو ہیاد پیکر بن جاؤ صدقے جا میرے پاک نبی دی پرہیز دی گل سن سونے پاک نبی سرکار عورتوں دی بیعت لینی سی عورتوں دی بیعت نبی پاک نے لینی سی محبوب نے مکہ فتح فرمایا اورتان کے ہاتھ پھڑایا ہے ادھر کپڑا ایک سرا اپنے ہات چ سا اتے ایک گل کرا اب نے چاہیے جی ایمان تان سنا دیا میں کئی نو ویخیا مرید کر رہے سن سپی میں آخیا یار جی سپیکر یا خات دے ذریعے مرید تے نبی پاک نورتوں کے واسطے کپڑا پھڑن دی لوڑ کہڑی سی آواز پہنچ رہی سی ایمان دس کملی والے آواز جو کلمہ پڑھانا سی کلما بی سیبیاں سن رہی سن تو پھر کپڑا کیوں پلایا معلوم ہویا پیر سچا ہوا سفیکر فوکے نہیں مارتا نمجل کدی نہیں بیان کیا لیکن اج میرے مدنی سرکار نے نوی گل مین سمجھا دیج آ گئی نا کوئی نہ آخ تو سی سبھا ل کر دی آخ پٹ کے وکھاوے اور میں پچھنا وا مستفا کریم ایڈی گیر اور سڈے نبی گیرت آئی حالانکہ ایمان نال دسی ہوئے نبی پاک سرکار دیا گھر والیا مومنا دیا ہے حضور ہیں باپ دی جگہ تے کی دی جگہ تے باپ دی جگہ تے پھر حبیب خدا دی پاک دامن اور پاکی تو صدقے توجہ نہیں کیسی تے کوئی اوتھے شک ہو سکدا نہیں کوئی برا خیال اوتھے آ سکتا لیکن فیر چادر دا پھڑی بیٹھے نے اورتان کے ہاتھ ہاتھ نہیں ددنی سمجھایا جتی ہوا پرہی نہیں کرے آئی سبھا پھولیا میرے کو گلایا کرویاں مینک <Marvel> جی ہم تو میٹھے میٹھے میں کہوں میں کیا میرے نبی فرمایا الحق مر حق کوڑا ہوں मैं क्या कि बलारे कौड़े पा कुछ <laughs> मैं बोला इसे कौड़े देते हान जंग हई ए पता लग गई एमतहान आई जे मिठा बन जावे मुनाफे وہ میٹھے نو میٹھے نو یزید کیوں مرواندا اوتے کوڑا سی جنہاں آکھیا یزیدا میں نبی دے غلاماں دے اگے تے میٹھا وا ہاں پر باطل والیاں دے اگے کوڑا وا ہاں تیرے اندر دھونا وا پیا اے تقریر نہیں میری سمیچی فیرنا وا کوچی کچی جان گے جی پھر نونا پھیرنی فیرنی پی تبلہ سڈے پانڈے کافی خراب ہو پے ان چکنا ہٹ بہت لگ گئی ہے چی ہمیشہ سخت ہوں کیا ریشمی کپڑے دی کوچی کسے فیری بلکہ اج کل تو میں عجیب چیز ویسی اور تو مناستے ہوں تو تار پھر دیا میں آلموں اسلام میں سختی نہیں تم اتنے سخت بن گئے ہو کہ برتنوں کو دھوتے ہوئے لوہے کی تاریں استعمال کرتے ہو ظالم ظلم نہ کرو برتنوں پر توجہ نہیں کی تھی شاید وضاحت کرا جدوی پرہیز کی گل ات سب کچھ اگلے نو آخنا ہاں جدو تقوی کرنا ہے بے غیرتی تو خود روکنا دوجے نو روکنا تو روکنا دوسرے نو روکنا خدا بھی قسم کر کے آنا نبی پاک سرکار دے یار جی حرام تو رک دے سن خود دوسرے نو دے سن پاک حسین نے سے پرہیز سے کے کربلا لائی ورنہ کیوں لگتا اگر پرہیز دی گل نہ ہوں گل ہوں تسوی فرن دی یزید اخدا میں لے دینا تصویح ہزار من کے آری مسجد نبوی اجبائے جا نہ تو میرا نہ میں تیرا نہ تو میرے را نہ میں تیرے را تصویح پھیری جا یہ انتی حاج دی گل یزید حسین نو خود حاج کرانے سن یہ انتی نماز دی گل یزید حسین نو خود نماز پڑھوانی سی خدا دی قسم پر گل سی حسین آکھا ہے آتھ پاک ہو گے وہ پلیت ہو جے ہوڑ ہاتھ رلے تے پرہیز تے نہ ہو اوہ جو نہیں کیتے ایس نکتے تے آن کے ہوئی جنگ hmm. معلوم ہویا یا اج آج جے قوم آخدی پھر بھی یہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے جتھے کوئی لگا لگا رہا تو اپنی ہاں اے صحابہ تک کہندے نے او جی کافر نہیں کافر نہیں آکھنا چاہیے تے آندے کینے او جی نبی پاک نے فرمایا ہے. کافر نو بھی کافر نہ آکھو میں کہتی کیوں اکھے ہو سکدا کسے لے مسلمان ہو جائے میں کہتی قبلا پھر تے مسلمان نو مسلمان بھی نہیں آکھنا چاہیے اکھے کیوں میں کہ ہو سکدا کسے لے کافر ہو جائے ہوں کبلا دسو کی آخیے کافر کافر بھی نہیں آخرا تو مسلمان مسلمان بھی تو ہوں کھوتا آخ وچا آخر کا او چلے جیو کیسے جو کچھ پر ہی نا بطن دباتے ہوئے ہی کچھ نکلنا ہے گاڑے آلی کے ساتے چو تلاوت قرآن دی نہیں سنی سکتی ساڑھی قوم تعلیم کافر دی لئی انہاں دے دل دماغ دے اندر جو کچھ بھرے ہیں اوہن یہودی فکر بھریئے یہودی سوچ بھریئے مون ساڑھا حل دائے مچوں گالوں دی نکل دیئے رسول اللہ دی گال کی تھو نکلے میں کیا بدبختہ آہ جے کافر کافر بھی نہیں آخر کافر نے بیاسی دنگا سی اس واسطے دے نے سنو یہ پتہ کیوں آدھے نے یہ سبق پڑھایا کو کے جتھے کوئی لگا لگا رہے तू गंडी संभाल तैन चोर न की तू अपनी नबेड़ तेन हां तू अपनी नबेड़ तेन खाली अवाम नहीं मलवंड मुकाल <laughs> मैं मुल्तान ने मलवंडा अगले दिन विहड़ी की तकी भरया उस आख्या तू गंडी संभाल तेन होर न तू अपनी न बेड़ तैन होर न की तू गंढड़ी संभाल तैन चोर न की एक प्या आखे मलवंडा साहब गुण ओ गुण। जी हुसैन ने किसी को कुछ नहीं कहा लिया किसी को कुछ नहीं कहा जी को लगाया लगाया चलो रौला ही मौका मैं आख्याईमाना जी हुसैन ने किसी न कुछ नहीं आख्या بہادر کیوں گڑ گئے بئی ماننا جی کسے نو کچھ نہیں آدی تیرے سر سوٹا کسے مارے حسین کے بہتر شہید ہو گئے نے بغیرتا انی گل مکا چڈی کسی کو کتنی حسین کے بہتر قربانیاں نو برباد کر کے رکھو رہی ہوں سن کرا وضاحت पत्थरदार रगड़ा जड़ो कड सटा जिथे बवे फकीर की गल कर जे अल्लाह की मेहरबानी नो जा शतूंगा जुती चुके न फकीर न फेरा सुन लफ्ज मिठाई किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए गंडड़ी संभाल तेन चोर न की जड़ा फोकदाई ना ओनू एवे ना समझी कि लफ्ज मिठाई اگر ایسا پا دینا سطلو نہ ایک ستلوجا ہو جائے سمندر گندہ ہو جائے ایسا گلیز لفظ ہلا شریف کی جس سے قبضہ قدرت تج میری جان آئی سوا لکھ نبیاں کا انکار آئی چار آسمانی کتاب کا انکار آئی سو شہفا کا انکار آئی نبی دی بیاسی جنگ کا اِنکار آئی کربلا دی شہادت کا انکار آئی اگر کسی نو کچھ نہیں کھنا جتھے کو لگا, لگا ہی رہن دینا سی سو لکھ نبی آئے, آئے! آئے! خان صاحب آئے بیٹھے مینو پونڈی کو انہوں نے آخیا سڈے علاقے شاید تے توا بڑا چل تے یار کوئی تقریر کرا تو می نا خان صاحب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے جتھے کو لگا ہے، ठीक है हां कोई एन गई तू अपनी नबेड़ता होर नमत जे रसूल्लाह के दौरे च होंगी ना ए उम्मत अज आई तो नबी पाक सरकार जदों फरमाया मुशरको बुथ परस्तो سارے خدا چڈو ایک خدا رب اللہ اے اسمت نے اکھنا سی اسے تنی نبیڑ تین لا خدو تے رسول تو ہاتھ دھو بیٹھ قرآن تو بیٹھوں نبی سوا لکھ دے منکر بن بیٹھ بکواس کہیں اندازہ لے جو کیا گاندھی تھی اور سن میں ملاحت کرا مسئلہ دی کیونکہ تقوی کی بنیاد ہی یہی ہے سب کچھ کہہ دو 40 سال میرے پاک نبی کنے سال صرف اللہ اللہ کیا کسی کچھ نہیں آخر نبوت دے اعلان تو پہلے کافر دے سن سچا ہی بڑا سونا ہی بڑا امین ہی بڑا یار یار دا یار محفل چ نا آئے تو محفل نہیں پبدی محمد نب لیاؤ جدو آکا نے خالی اللہ اللہ کسے نو کوج فرمایا نہیں رسالت دا حالے اعلان حالے کیتا نہیں سارے یار سن رم خار بھی ہوبدار بھی توجہ نہیں کی تو بعد آقا انعامدار نے اللہ دے نار پچھو لایا لا توجہ نہیں چالیس سال خود اللہ اللہ کی تی تسبی پھیری مگر کسی کو کچھ نہیں کہا تو بعد آقا نے جدو اعلان رسالت فرمایا ہے میری نب میرے نبی رسالت اعلان دا آغاز افتتاح کیڑی گل تو ہو جن بڑائی کھڑے دے کوئی خدا نہیں ایک کلہ پہلا کچھ نہیں آخ آج ہے اور کسی کے جھٹے خدا کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے متوڈے سچے نو تے میں چیمانا پھر کلما چڈ دے سڈے واگے بارڈر تو پار ٹر جا تو کتری برادری کا لگنا ہے तो किस चूड़े की बरादरी का लगना है जे कि नहीं सी आखना झूठे खुदावान कुछ नहीं आखना फिर कलमा हजूर छलमा नबी का शुरू हों कोई खुदा जिन्हें बड़ाई फिर दे जे कूड़े कोई खुदा नहीं खुदा कौने معلوم ہو یار سڈا ہر نبی خدا دے رگڑے پیا پٹ دے تو پڑھنا جی کلمہ کے چڈنا جے جے کسے نو کچھ نہیں آخنا تو پھر کلمہ چڈنا پڑنا تیجے آنکھنے پھر کلمہ رسول اللہ دا دس دائی مومنہ خبردار زبان دی تلوار وی جلو پاک حسین وانگو جتھے لوڑ پہ جاوے شریعت جہاد اسلام آستے پھر تلوار ہاتھ والی سبق اس قوم کو یہ قوم کے درامداد میں سے امپورٹڈ جنو آخ دے نا میں سوفا سیٹ خریدوں گا جو امپورٹڈ ہو جو باہر سے بن کر آئے اے آج ساڈا ایمان بھی وہی ہے دل نہیں سڑی اندر چابی کتے آ لندن میں نماز بھی پڑھتا ہوج کسیت بنا ہوجی کتنے سال دوں گا کہ اصا سبق پڑی خرید راتو نا سبحان اللہ مٹے تری پائے گئے हाल करा है हा मेहनत दाठी थी पही है फार्मी कुक्कड़े विकने से पूछता हूं फार्मी कुक्कड़ कहीं कर बांग भी सुनी है سی کڑت ادھی رات کو ترقی یافتہ کنج ہر بھی نہیں کل سوچے ایک مثال سمجھتے پورا پاکستان سمجھ ایک مثال فقیر मैं सोचया देश भी मुर्गा ए अद्धी रात उठा खड़ा नहीं जागता पढ़दा नहीं पढ़ता वजह की ढेड भी एना मोटा है। गाटा भी वाह वासू चक्कर की मौल सा जागता हो जागता ना कोई घड़ी लगी है नाल, ना कोई अलारम है ना कोई फोन करता जगा आप ही उठ पंगर होके जानवर होके उठा खराब दीरा उठाया پھر پڑی مستفا دی حدیث مسلم شریف آکا نے فرمایا مرغا فرشتے نیک کے بولد کن ہے, ہے؟ جب آسمان تو ادھی رات نو رحمت دے فرشتے اتر دینا اس وقت اس مرگے نظر آئی ادی رات رحمت ربھی یار کریں بلند آواز بخشش منگنی اے وال ساڈا کھلا ہے دروازہ سڑ مرگے فرشتہ نظر آ فارمی نظر کی مرحد ہے مجھ سمجھ آئی دیسی رب دا فرشتہ کنجر نو ن شان ہے <laughs> انہوں سمجھ اس مرغے تیسے تو فرق کیوں ہے وہ بانگ پڑ تے بول دا ہی نہیں او پلے آئی رب دی مرضی دے مطابق انہوں سائنس دی سپیٹ نہیں لگی او چھ مہین ہوا اللہ تو میرا شیتان بت من اللہ کملی والے نے فرمایا جلد بازی شیطان و ساری سرے کی دی پرانی مثال ہے متھا کم رحمانی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تے تو ہی مثال کو مثال نہ سمجھیے میرے مصطفی دے فرمان دا ترج <قرآن> جا تو میری شیتان حدیش لفظ پڑتا ہے وتانی مین لا ترجمہ تیخا کم شیطانی مٹھا کم ہر مٹے کم تے شیطان شان اے تیز سپیٹ لگی یار کو جائے کفار میادی یہ نام مراد شیطان نالتیار ہو یای کیونکہ تیز رفتاری کدا کم میں رب دا ککڑ تیار تھے چھی مہینے انگریز دا ککڑ تیار تھے پر او نار رہی وہ بانگ کھلا پڑ دی اور رب دی مرضی دے مطابق پلیا بانگ پہ پڑ دئی کافر کی مرضی کے مطابق پلنے والا بانگ نہیں پڑ سکتا ہوں سن لے جن پاک حسین دے دین دے, پلنے بانگ انگو مصطفیٰ دے دی مرضی تلیا ہوئی۔ وہ یزید پار کے دربار اچھی حق دی باند پڑ گئی سر اترتا اتر جاوے حق سنا کے رہی خالی کو نہ جڑا بندہ آج کی ہماری کام اس کام کے ملا پیر اور حاکم اور یہ کام انگریز کے فارم سکول میں تیار ہوتی ہے کافر کی مرضی کے مطابق یہ حق کی بانگ کبھی نہیں پڑھ سکتا یہ فارمی مرغا ہے حق کی بانگ پڑھنے والا تو تاجدار گولنا میرے اس ایسے واسطے اللہ اقبال بولنے آئی آگ بہان اللہ اقبال فرما گلا تو گٹ دیا اہل مدرسان تیرا گلا تو گھوٹ کہاں سے آئے سدا کون کتوں سلنسر خراب پیا پہ پلاگ کچرا ہے یہ سکول وجدے کچرا فسوئی بیٹھے یہ کرے سی میں نہیں گیا سکول ویخیا میرے نال ادھر ویخ کوئی پیچھے کلاشن کوف کھلوتے نے کوئی سجے کبے بولتے سی پورے ملک اللہ کی مہربانی وہ سوٹا فیرنا جڑا سوٹا فیرن دا حق ہوں ایواہ نہیں مینو دا باڈی گارڈ رکھ تلا بڑیاں خرید کرنا کر جا میں بلا میں مر جا تو پٹا کٹایا کسے مراد کچھ نہیں آتے وہ سارے بچ رہے جڑے آخ لان سن سارے مر نال دس مرد میں نے کملا جی مرد دونوں نے تو پھر موت فرق ضرور آئی ایک یزید حسین सिफत भी सुना चिश्ती चंगा मैं फार्मी खांद नहीं दे हां मैं उकका दाल खा लवागा पर फार्मी नहीं खाव मैं इनू पढ़िया पूरा हां मैं वेखिया अपने देसी मुर्गे निला पवे ना बिला <laughs> तो अगो चूंजा मारद <laughs> कदी वेख्या घेरद <जे? laughs> खू पटद मुकाबला करद जे माड़ा हो तो फिर आंदा चलो जान बचाने फर दे, <laughs> <laughs> चार दे फिर चढ़ जाते कंधा देते भजया फिर हों دیسی میں فارمی پے نو نو ہم کسی کو کچھ نہیں کہ لگی نے اور کڑ میں دسے نے بندے تو تشاع لکڑ میں دس دے بندے تو تشاع ل اوہ جب آج پہلوں سنسن کے جانا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا بادشاہ جے تھوڑا یا گاٹا مروڑا لگا ہے نا فاروق نے آکھیں چڑھائی کروئے انو دست دے محمد ربید غلام کی طاقت رکھ دینے اے سن دیر سی آج دے فارمیانو بللا پوے خالی بلا بھی نہیں باغڑ بلاگڑ بلے وہ پہن نہ دیکھ ہی نے ہم کسی کو توجہ نہیں کی تھی ایک تیسری صفت بھی سنا وا چلو تحقیق تاکی پوری ہو جائے میںادی غیر کڑ آ کھلوے نا باہر ہوئے ہوئے کٹ کو دوسرے محل ہے کدی ویخیا جی ایمان درسی ہو سچ بول پیا جا سا فارمی نا اندی مادی کوئی آ کلوے تو آدھا تمہارا بھی حق ہے جب کوئی لگا لگا رہتا ایمان نال اگر تسا مینجو نہیں تسا مین اگر فارمی ککر ہو جا بکھا دو جہاں اپنی مادی دی کرے گا میں من جانا نہیں تو پھر میں سچ نہیں پیا سن پہلو سن دیا بندے نبی دے دین چ پلے ہوئے مادی انہوں کی ستل جے کوئی ویکد سی سن ہوں سکول دی فارمی جنس یہ الٹا شان شانا او ادھر ابا ابا دعوت پی ہوں ابا چڈ کے ہے بیٹی آ ڈیڈی ڈیڈی جی ڈیڈی یہ میرا یہ میرے فرنڈ ہے یہ میرا سجن ہے لاکھ یہ پی بغیر خدا بھی قسم کر کے آنا جہاز تے بیٹھے بےغیرت نالو کھوٹی ریڑی بیٹھا غیرت مند چنگائی میری گل تو نہیں تبجو کی تھی جہاز سے بیٹھا کنجر جنونی رن دھی بہن کی غالت نہیں وہ تکوے دن پرہیز نہیں سمجھتا میرے نبی گارت سی چادر تت ہی حضور لی کھڑے نے تھلے سیدنا مولا علی سیدہ خاتون جنت حسن حسین نے سیدہ ام سلمہ نبی دی گھر والی ارادہ پاک ہوئے میں چادر چک کے تھلے آ جاواں جس چادر دے تھلے علی کھلے نے حضرت حسن حسین کھلے نے سیدہ خاتون جنت خرید نے حضور نے فرمایا تو ہے اہل بات چادر کھو آقا نے چاد نہیںاہل کمیمیا نے سوچیا نبی اہل بہت گھر والی نو داخل نہیں نبی دی غیرت گوارا نہیں علی ہوے غیر محرم چادر تھلے علی کھڑا میری گھر والی کا حضرت امی سلمات پاک علی اے سن غیر محرم او نبی دی زوجہ محترمہ اے علی اے پاک نبی دی گھر وچ پلے آئے لیکن پاک نبی دی غیرت گوارہ نہیں فرمایا جس چادر دے تھلے علی کھڑا ہوئے او اس چادر دے تھلے میری کاروالی بھی آجا پہے توجہ نہیں کی سب بئی مان لانتی آخ جڑا آخر ہے غیرت کے نام پر قتل بند کرو میں کہتا ہوں غیرت کے نام پر قتل بند ہو تو بےغیر کے نام پر جاری ہوں اور سن میرے نبی سرکار در صحابی بخاری گل پرہیز دی جو ہے پرہیز دو چیزاں سب تو وڈی پرہیز پی خدا بھی قسم کر کے آنا نبی پاک سرکار دین اندر جن غیرت دا مقام آئی اسے بھی نہیں بلکہ مینو آخر دے سارا دین دیرت گیرت لف آخے سچ آئی غیرت نہیں سمجھ دین ہی نہیں سی سبھا سن ایک تین اور بھی نقتا سمجھا میری تقریر وہ بندہ پسند کردہ جہاں گیرت والا وجہ کیوں میں بیان کرنا دین ساڈا دین اور دی دستہ <سلام> <سلام> او جڑا اور او سانو رن دی دستا غیرت ہن جڑا ہوسی غیرت مند او گل سندا جائے گا تے ٹھھردا جائے گا تے جڑا ہووے نا ازلی بے غیرت جدی پشتی بے غیرت اس سننا فارمی نے اور قبول کرنا اور پتہ نہیں کیا سخت <سؤال> ہی بڑا ہے پتہ نہیں کسی چڈد ہی نہیں اس واسطے جیڑی سب تو بےغیرت قوم ہوگی نا اور نبی دین قبول نہیں کرتی کسمیا پیان نہیں انگریز سب تو وڈے بغیرت میں مجال ہے جو حضور دہ دین قبول کر لیا اللہ میں اقبال نو کسے انگریز نے پچھیا اور ساکھا اقبال تو آدھے پاسے نبی آئے نے ساڑھے پاسے کیوں نہیں آئے اللہ میں جواب دیتا اور ساکھا رب دھرتی ونڈی ہے شیطان نو آکھا ہے او تو آدھا تیرا حصہ ہی تھی آپ نو آکھا ہے میرا حصہ خاک سبحان اللہ اور سنی آرہا میں گل سمیٹا وقت دیتے جنیا پھلاندہ میں نے ایک تین سمجھاوا پرہیز پرہیز تکوا تکوا تکوا پیر ویخ تو او ویگ مولوی چوکھ تو یہ ویگ ہاکم چوکھ تو یہ اے ایمان دے تکوا جے نہیں تے نہ ویخی نماز نہ ویخی روزہ نہ ویخی اس وحجہ جو کچھ کرے گا سمبلو وانتا پی اپندیاں نہیں گل ساری ایمان تو شروع ہونی ہے تے تقوی جا مکھڑی ہے طلاق دے سہی سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے انا جے ایمان نہیں زم زم دے کھوے مارے ڈبکیاں کعبے دے خلاف چ کفن ہو سنا مراد دا خدا دی قسم تے مرے مدینے دے وچ دفن جنت چو چوی سمجھ لے سوانتی نے سیدا جہانم جان جی ایمان آ مرے مندر سمجھی جنت پہنچ گیا پاک کلی شیر خدا आप फरमा ने अगर खूह शराब का कतरा ढह पवे खूह मिट्टी न बंद हो जाए उस मिट्टी देते जगे जड़ा जानवर उस गाह नावेगा अल ओ दुद्ध नहीं पीवेगा <laughs> है, है, है, है। ایس پرہیز والا علی ائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ پاک کلی نو پتہ سی جے جی میں پیشاب او میں شراب پیشاب دا اک قطرہ کھو وچ کھو پلی تو جان دی شراب دا ایک قطرا زم زم کے خو پے سارا زم زم دو پلیت میں کترا خوب پلیت کر لیا سو جس بندے در بوتل تر گئیے मैं आना जो शराब पीवे ना कि पेशाब की बोतल भी भर लेने हां है भी बगैर पैसे तो आपना ही माल सस्ता है। क्या ख्याल है नशा भी ढेर सारा पेशाब ज मुका लाम लेंदेजर को ही भी मल् मैं कुछ समझ नहीं लगती नारे अली ते मारे बोतल शराब दिन मोज कुटीची अली तरमें दे जो मैं बई रिवायत दस सुने जो खूह शराब का कतरा ढहे खूह थीवे बंद उने मीनार मैं मीनार चढ़ते अपने रब का नाम न ना गिनसा علیہ تیرے ادب تو سدکے او علی دا بیان آئی ہوں فقیر دس ہوا میرا علی وچ شراب دا کا ہے خطرہ آوے مٹی مٹی دے بنے مینار میں چشتی اس مینار تے کھلو کے پاک علیہ تیرا نام کننا گوارا بکرے علی ادب کنجر بوتل جریف چڑھائی بیٹھا ہوئے پشاب کی موتر شراب دی تو بلا بیٹھا کرے آ دور پر دفے ہو علی ن ڈرا کنارا مارنا بئی مارنا آگ تو سی سبحان اللہ خدا بندہ پرہیز اور مثال سن پائے حق تو پرہیز کی ابراہیم ادم خوراک شاہ جہ مسلمان بنے فقیری ملی گھوڑا گرائے تردے وھوڑا ترتا و رستے دات وانٹا ڈے پہ چانٹا جان دلڑ چاب ہب مبارک چائے پے گھوڑا روک دیتے نے آپ تلے اترے پیچھا ٹر کے اس چابق ن چکیا تلڑ نا گھوڑے تیٹے کسی پوچھے ہزور کون گھوڑے پیشہ پڑتا لینا سی فرمایا یارو کرایے گل دی. دی ہوئی سی دی نہیں ہوئی توج تجی کپی خریدنا نا غیر فصل میں اپنے ڈاڈے کا مال ہے جب ترقی کرونے تو مطلب ایک چند میرے کو ایک آخر ماحول بھی چندہ دی بن मैं क्या उतरे चंदे किस्म दिका गिनी दे, दे। चंदा माहौल अपनी मर्जी नो खसे गिन देसें बी बिरादरी भी है कुर्सी तैठी या सड़क तड़ी तो वजो हे पिछू खुथी दे मरे चंदा खसे लिदर भी मारे ने पां सौ जिचो खोह भी लेंदे ने वह भी चंदा ही है पर लय ना लाए वह खो ला तवजो हे कोई ना ہوں سی آوام آدھی لے لائے گئے جگہ لگا تمہارا جو نہیں <صفح> آہ، بھی حق ہے مولوی کی گل ہوئے مولوی تو سی برباد کی لٹی کھا پائے مولوی لٹی پائے مولوی جڑا साल पिछू एक रूपया जरा बारह महीने ली सिर पां सौ हथ बदनाब की मेहरबानी सड़क दे खोता डराइवर पांच सौ का नोट दे के आंद कुर्सी तैठे कर सुना बहुत बड़ी मेहरबानी میں آخ بن گئے نبی شریعت آخری تکڑے ناک تکڑے ناڑے ماف کر تکڑے نو آخ جاپ حسائن آخ امام حسن پاک تقریر فرما رہے نے ایک شخص اٹھا ہے گالا کڈنیاں شروع کر دیتی پاک حسن اترے چادر اتاری پیسے کدے خدمت کی تھی کسی آخیا حضور کمال وہ گالا مندے بولدہ تسا پیسے دے خدمت پہ کر دے جے فرمایا یار اندر کول جو دتا جو میرے کو آپ کی ساتھ نو انج پیا کر دو. دوسرا یسید ہک میں وقت دیا آکڑیا پھر دسے تکڑے نو ہک آخ ماڑے نو معاف کر ماڑے نڈی قوم بڑی دل جتلے بےلی دل اتلے بےلی بڑے دلیر, دلیر جہ کافرانے اگے ہاتھ جوڑ لیں سارا ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے وہ آدھے نے ایسا قبائلیا نو کٹنا مسلمان آ ابے ہاتھ جوڑ کا ساری قوم یہ اس رات چل گئی سبات پڑی کلے اتلیا نو ویخ لواب دے جانے مولوی نو ویخ میں کہ ہے ساری چوہی برادری بڑی کری تگڑے نو ویکنا تو لتان کمبڑیاں نے ماڑیا نیک سچ مول بھی ماڑا تاں کر کے سوال ہوں سو آخر تین ایمان دی گل دسا کہ ایمان دس مننا تازیم ہوں آپ سوچیے آپ کی منع دے جی قرآن نبی دے حکام نو ہو بولو ایک ہے میرے ہاتھ چ قرآن یہ تاظیم من کہ توہی کا ٹھیک مندے ہو اچھا سکول دے اندر پی ٹی ماسٹر بیک پی ٹی پی ٹی وہ کی کراشن سٹنڈے تے قوم اگو مار دی کھوتے آیا لتاں جہاں نہ مولا علی ماریاں نہ پا حسین ماریاں ان کی تنخواہ روپیہ چھ ہزار مسجد مکتب سکول گل سمجھی میں تینو سابت کرنا چاہنا ہے اپنے سکولشن سٹنڈے فیس ملک چھ ہزار مسجد مکتب سکول باقیا کا آپ کیاس کر لیں جرنل کھولے سن جا ہی ڈگا اتا سی چلو چنگا ہے. بھی اللہ سے زیارت کرا ہاں مبارکز مسجد مکتب سکل کھولے کاری قرآن جہ پڑھاو دی تنخواہ رکھیے دو سو انجا روپے ایک گھٹ پنجا رپیہ ود نہیں جان دیتا جانتا قرآے پاسے کدھرے نقصان نہ ہو جائے قومی خزانے نو گھاٹا آ جاوے اچھا ہر میں پوچھنا قرآن پڑھاوے مل قرآن کا رکھا دو سو انجا اٹنشن سٹنڈے تھی سور کھانی خانی تالا کری قوم او تین لفظ اٹین شن سٹنڈے تیس لفظ کنے تین مل کنا ادھر اللہ دا قرآن مول کنا دو سو بول تو سی ہو سو انجا روپئے دو سو انجا ہوں مول تو آکھے گا چشتی بیزتی کاری قرآن دی تھوڑی. کاری تے مولوی آ بےزتی کاری قرآن کی تھوڑی کی کاری مولوی بےزتی ہاں یہ اخبار گل پڑھ لینا چخبار مال بھی پکڑا گیا نتو آ پتو آ و چیتے آ مال ठीक है ना सही हा मतलब आखण्ड अंदाज ही क्या पकड़े अंदाज हो, हो। गुनाह करे ना तो रबिशते पाकली बिरादरी टुट के आ जाए शैतान की बिरादरी तो हम बेनजीर आले पासे कोई टूटे मिम्बर نواز آلے پاسے چاہوے تے خوش کہیں تھی انہیں دا تروٹ سی اوہے خوش تھی سن جا جدے جی رل سی میں کہہ کی بلا مومن تو ہووے گناہ زمین رون دی آئی آسمان رون دائی فرشتے رون نے۔ برادری چ نکل گیا شیتان پاسے تر گیا تے جے دئی تے شیطان دئی میں انداز ہے دس کے اخبار چکی پھرنا ہستا پھرنا ہے خوش ہوتا پھرنا پتہ لگا تیری برادری تو ہوندہ مومن وی پاندا مسلمان گنا اور میں پوچھنا وا کاری تو آخ گا ہے قرآن بھی نہیں لیکن میں اگر کاری پی ٹی بن جائے قرآن دی بجائے اس کاری دی کن تنخواہ بن جاوے گی کاری اوہی. پہلو قرآن سی تے مل کنا سی پھر یہودی سور کھانے دی زبان آئی تے مل کنا بن گیا کاری اکو ہوں میں پوچھنا وا سکول سے اتفاق رکھنے والی قوم سے میرے سامنے مفتی پیش کرو میرے سامنے کوئی ملال پیش کرو کوئی پیڑے ٹریکٹر رہبرے برے تھرے پیش کرو مجھے ثابت کر دے جس قوم کی نگاہ میں اللہ کے قرآن کا مل یہودی سور کھانے والی قوم کے تین لفظوں کے برابر نہ ہو وہ مسلمان ہے یا بےمان ہیں میں تو نہیں آخو اللہ من پتی فری قمین اللہ نل کتاب کم بعد ایمان کافرین اور ایمان والو اگر یہودا نسارہ کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو تمہیں واپس ایمان کے بعد کافر کر دیں گے ہوا پیا ہوا اور کسی کافر کے سینگ نہیں پیدا ہوتے اس قرآن دا مل پوچھنے ہی پاک حسین پہلے مل کر میرے حسین دے خون دا ملا مل کر قرآن کا تینوں پتا لگے ایک پاس سور کھانے دے دن لف ایک پاس ایک قرآن دو سو انجا اے دے تو میں نے شیتان یہ سکولوں کے بڑا خلاف ہے <تصفح> میں کہتا ہوں جو مومن ہے اس پر فرض ہے سکولوں کے خلاف ہو جس کا سکول سے اتفاق میں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں سن لے لریف دی اور سن دے اندر ایک شعبہ ہے جہاں نام ہے ڈرائنگ آرٹس اس میں بت بنواتے ہیں تصویریں بنواتے ہیں بت اور تصویریں بنانے کے نمبر ہیں کل سو اسلامیات کے نمبر ہیں کل پچاس بت نمبر سو قرآن دے, دے نمبر پناہ جس قوم کی نگاہ میں قرآن کے برابر نہیں کتری ہے, ہے, ہے مسلم ای پر میں آنکھاں گا اسا کافر نہیں کافر تو بھی بدتر بن گیا قسم خدا کی کرتے توجہ نہیں توجہ نہیں کیتی اس واسطے اسے واسطے ساری ماں اگلے دن اسمبلی چی بحث اسمبلی بچ بحث ہوئی جڑے تگڑ دلے ابے بھیجے گئے انہاں نے آخران بیکار کتاب ہے یہ کوئی پڑھانے کے قابل ہے میں تنو آخیا آپ فارمیاں ہم نے تو کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں جب کوئی لگا ہے. جلال پور دیوان جعفر اس نہیں آکھیا اس نہیں آکھیا کلے یزید حسین نو نہیں قتل جہاں ہزار وہ نہ ہوندہ پاک حسین شہید نہ ہوں میں یزید نو مجرم بادل سمجھا گا اٹھارہ ہزار نو. ان کو کلے گل ہو پی ان کتوں کے کان مروڑتے ہیں تعلیم سکول علی پڑی انہیں قرآن دے نمبر ویکھے تے تھے بوت دے ویکھے سو اٹینشن دی قیمت ویکھی زیادہ قرآن دی ویکھی گھت ہوں کلہ دیوان جعفر نہیں اس قوم کا بچہ بچہ دیوان جعفر ہے وہ یہی سمجھتا ہے قرآن تو اتنی کتاب ہے کہ کیا ہے کے کے مدر مدرسیاوت ڈھائی ہزار روپیہ تنخواہ نبی دین حدیث پڑھاو والے انگلش پڑھاون والے دی, پڑھا دی تنخواہ دس ہے روپیہ کفرز کا برخیز کجا ماند مسلمان جب کعبے سے کفر اٹھے مسلمانی کہاں رہے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مومن سن کہڑا ہی مو جنہیں ان تازیم نال منے یہ میں صرف کوفر دسے دے دو سکول ہمارے کفرے دے بھرے پین جن کی سلامی مجھے کہنے لگا کہ چاہتے ہیں اسلامیات کو علیحدہ کر لیا جائے نکال لیا جائے میں نے کہا میں کہتا ہوں نکالنا فرض ہے سکول سے کہنے لگا کیوں میں نے کہا زمزم کے کنویں میں شراب ملانا مسلمان کو گوارا نہیں یہ کفر کی پلیتی بھی ہو ساتھ اللہ کا قرآن بھی ہو چلانے والے کافر کے قانون کے نکلے یہ مسلمان کو گوارا نہیں قرآن اس کو پڑھانا چاہیے جو پڑھتا بھی قرآن ہو حسین کی طرح عظمت قرآن کو سمجھتا بھی ہو قرآن پر مرنا جانتا بھی ہو عمر کی طرح قرآن کو چلانا بھی جانتا یہ تعظیم ہے یہ تعظیم ہے اس قوم کی یہ تازیم ہے توہین اور کیا ہوگی اگر عورتوں کی بات ہے آکام عورتوں کے ہوں تو کہتے کیا ہے سکول میں عورت پہلے مظلوم تھی اس پر ظلم کیا جا رہا تھا اس کو پردے اس کو گھر میں رکھنے کا حکم دیا گیا وہ مظلوم تھی خدا رسول ظالم تھے اور آج عورت جاگ گئی اٹھ پڑی اس نے اپنے حقوق مانگ لیے وہ عورتوں پر ظلم ہے عورتوں کو گھروں میں رکھنا میں کہتا ہوں جو عورتوں کو گھروں میں رکھنے کو ظلم کہے گا وہ خدا کو ظالم کہتا ہے اور مستفا کو ظالم کہتا ہے وہ قرآن کو ظالم کہتا ہے کیونکہ قرآن فرماتا ہے وہ کرنا فی وہ کنا۔ گھر میں رہنے کا قرآن کہہ رہا ہے کی بلا ایمان ایماندار حال تخوا تو مڑ وہیں پیا پرہیز پہ آپ کرنے اوے ہوئے حداں توڑی کھڑیاں پرہیز والی کے کی خیال ہے جی پی رہے تھے اگلی نوار میں ایک بندہ لاہور پیر ملے پرہیز دیکھنی ہوگی تو ووٹوں دیکھا کر ہاں جہن مٹے چار گھنٹے کل انٹرنال کل ہی ملاقات کی اللہ بھی دی دے نا میں باما دو آ کر بھن پہ اللہ کر <laughs> ایمان پرہیز پوری کریں امام سا دنیا تو برکت ہو سن زمین تو برکت ہو سن کے فصل رحمتیا لیا کہ نسل رحمتیا لیا کوئی دوائی نہ استعمال کرنا پوچیا ہو سی تھوڑی کم بار زیادہ کرے سی شفا میں رکھے سام ہو سیا گھر دے پریشانے تو بچے دشمن تیرے دا دفاع بھی میں کرے سا خدا کی قسم کر پانا اور اسا چھڈیا ایمان رب دے بن گیا دشمن اصا ایمان چڈیا قرآن کی تقسیب نبی تین تقزیب اصا کہ عورتوں کے بارے ظلم کیتا ہے حکومت کے بارے میں جو اسلام کہتا ہے وہ بھی ظلم ہے ہاتھ پاؤں کاٹنا انسانوں کے یہ بھی ظلم ہے رب آخیا ظالم تصا جھٹ لایا میرے آ میں تب کی دیا گا سن جی منع تھلے تو اسلے ہون ہوں تمکن ہے تم مرا گا تھلے لاما گا تھلے لاما گا تھلے شوگر لاو گاڑا گا کو کھلے مارو نہ رن پے دیا نہ تیو دیا نہ گھر جی دا نہ باہر جی دا کہ کو جیلے سٹا مرے سا کہیں کو کچہرے میں رو لے سا کہیں کو کھلے مرے س زلیل برباد اتنا یہ کرے اگلا عذاب وکھرا رکھے سولہ شریف کی قسم آئی میرے رب دے قرآن دے جو فیصلے نہیں سولہ میں کل پرسوں خیرپور ٹامی آلی تو جا رہا سا خیر پور ٹامی والی تو جہاں سا مل سی ویگنچ گل میں مینو ایک بابا پیا آخل صاحب دو قلے نرما بیج ایک کلے نپرے کی ایک نو نہیں کیتی جن نہیں کیتی تیلا نہیں لگا جن کی انو تیلا لگ گیا با, با آخر ہوں پاس آمنا پوسی جہا پاسا میرا مدنی سرکار ایمان تقوی دو چیزا پوریا چا کر نہ کوئی آئٹم مار سکسی دنیا کا میزائل پپ نہیں مار سکتا. کس میں بنی نا رب ہی کو بچا ونالا ہو جب کوچا کو, کو مار جڑے تکر گند ربلا رب کن کو بچا کو کا بیا کچھ نہیں کڑا کرمان تک وے تو دور تھی بس دعا کر صدقہ کا مدنی لگتا اللہ, اللہ. اللہ سونا سب دی کو نظیر دولت ماہر نویز کو شاد رکھے جائے اب تو یہ آدھے مومن ماہر نویز میں کنین لاہور ٹی وی دی گالے کی گل نہ کی سنا یا دو چار اللہ۔ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ سنا ون دی لوڑ تے کوئی نہیں جے ضمیر سینہ ہوئے سینے چے دل ہوئے دل چے ضمیر ہوئے تے تل... سارا کچھ دستا تے تل... پیائے پر اوہے اندھا بندہ تھی کھڑے تے والا کنجھ ہردہ کیا تھی کہنا بلا ہاں واپس جو والے ایک کاندھ تے پرلے پاسو ٹی وی ترٹا پر پرلے پاسو پائے میں جہاں دیکھنا زیارت کر لیے وہ بہت تو ترٹا پے بے با وہ بہت تو ترٹا پے بے شیطان دا ہاں جہاں ہنے نوچی نے خلاف تھی وہ سکول دے دے تی وی دے سم میں نہیں پورے امریکہ کو گولہ مارے تھے دعا کرو اللہ حضور درست کے عمل بھی کوفیق بکشے مضوح جنہاں کوئی نہیں کرو نماز حضا کریے زور بھی